الحمد للہ کفان سلام تو وسلام مالا سی دل رسلام تو سلام مالا سید دل رسل و خاط تمل يا سبحان الله محمد المصطفى وعلى اله واصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغزيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الكتاب بعد ن فری آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسطلون على النبي يا أيها الذين آمنوا پلو آلے رسول موت سلا ملکیا و رانا آلکھا سہیا شلیا ابھی بھا و السلام و علیکم ہندو روز تو بعد اس آجیز بھی دعا ہے. مطلق بار گاہ ہر شرط تو اپنی رحمت دی پناہ کا آمین حق سواب کا امام فرمے بیگم کوٹ چوک دا اج دا روحانی جلسہ محترم عبد الغفور سلطان صاحبہ بھی کوشش نار اللہ رب العالمین جلسہ کا اہتمام کرنے والے دوستوں شہاد آخریت دارائ اس وقت پیغام حق نو سنن کی خاطر ضلع لاہور تو علاوہ کئی ضلیا تو دو صحابہ تشریف لائے ہوئے حال دوست سحباب تشریف لیا رہے ہیں جگہ تنگ پہ رہی دوست باب اسے تشریف لے جان جگہ نہیں ملتی جنہوں نے اسے تشریف لے جاؤ مزید دل تنگ ہو باعث نہ بنو جنا حضرات نو جگہ نہیں ملتی اسے تشریف لے لو وسیع جگہ موجود تین منزلہ مسجد ہے دوستو میں ناچیر اللہ جل شان و اس کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خوشنودی اور رضا دی خاطر بولنا ہوں گا آسمان ہٹان ہو جائے زمین اتنا ہو جائے جیڑی گل میں بیان کرنی وہ کر چنی ہوں دی رضا رضامندی یا کسے دی ناراضگی دا ماسا خوف اور لحاظ نہیں جے خوف کرنا ہوئے یا لحاظ رکھنا ہو ظاہری لحاظ چوگوٹ جنہ کے قبضے چاہیے جی ملک دیا ایڈیاں ایڈیاں دنیا دیا طاقتوں اللہ شان و شانہ فضل و کرم نال نا چیز کسی کھاتے چ نہیں لکھ دا تو اور ہوے دا لحاظ اور خوف وہ میرے تو کی اثر انداز ہو سکتا ہے یا کم اللہ تعالی دے پر احمت نال میں کسے اور دا لحاظ اور خوف کی رکھا میرے جلسے روکن کی بڑی بڑی کوشش ہوں یار کا جلسہ نہ ہو اور میں دے جلسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا میں اس حد تک کھلا دل رکھنا کہ میں جلسے کا اہتمام کرنا اور میری مسجد آن کے میرے حق دے, بیان دے خلاف ذہن رکھنے والے گا لوگ سن کے فیصلہ کر دوں قبول ہے کوئی گل نہیں کہ جلسہ روک لینا یا روکن کی کوشش کرنا اس ایسا گلیں ہاتھ کنڈیا داسل بھی نہیں روکتا ہاں ہات کتوں روکنا باطل بھی اگر روکا جا سکتا ہے نا تے صرف حجت برحان حقانیت اور صداقت دے ذریعے باطل دا منہ توڑیا جاندہ ہے اور عوام الناس سے ناستا فتنہ ختم کر جاندہ ہے تا باطل ہے دبان رکد دبا گلوں باطل نہیں روکتا تے حق تے پھر حق ہاں وہ تو پھر وہ روکنے نٹ جی روکتا ہوں نورے خدا ہے ہرکت خند پوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا میں جناب دے اگے قدانے گزارش کرنا کہ پورے ملک دے اندر وہابیاں دے جلسے بھی ہوں سکھاں دے یودیا ہندو کسے اپنی پہلوانی نہیں وائی ایسا جا کے تجلسہ ہوتا ہوئے بابیاں دا شہیا دا جن کے اندر خدا دی توہین تو دی رسولوں دی ولیاں دی صحابہ کی دی قرآن دی دین دی اتے تے کسے نے ایلت نہیں کی نہ کوئی کر ہے کردے تے الٹا آن دینے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھڑو اپنے کو نہ چھوڑو کہ مذہب کو نہ چھو جو کوئی کرد کسی اے کچھ نہیں آتے سوال یہ ہوئی ضابطہ یہ ہوئی کلیہ اس ناچیز دی خاطر کیوں بدل جملی طور پہ روکنا اور اتے چھیڑنا بھی نہ میں کسٹ کلاش ہاں حادثہ بادی دی اسے تے کو بےگم کوٹ دی سنی جس کے اندر وہ صاف حق ہے کسی کے مذہب کو نہ چھڑو ہوں یہ دسو بھائی باقل تو نہ تو حق نو کیوں چھیڑیا جا ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام <تصفح> خیر یہی <تصفح> شوخ حرم جو تُرا ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو درو دل کے ہوئے سوچا در دوسری میں گل کرنا سن دینا جی یہ گالا کھد بالا کھڑ د ممبر رسولت ایک پورے ملک باطل پرستان کی طرفوں شکوا ہوں نہ چیز کا میں گزارش کرنا مولا نایا سانگ لاہو کدی سنیا کسی کیوں بھائی جہے سنی کھلے نے انداز چلو اہ انز اڑا انداز میں سنا تو ایک آم سی آنے ہوں سن وہ بھابڑے من پتا ہوگا تو بھابی پہ جمنی ہے میں تھوبا لا چکتا یہاں کا میٹھا جہ انداز پھر شیا ان بلایا کسے سنی انہوں نے جلسے تے بلایا تو انہیں آخلا جی مہربانی نال شیے نہیں کچھ آخر نہیں گالا نہیں کرنی ماد لڑائی پی جائے وہ ممبڑ سے بیٹھنے گیا خطبہ پڑھ کے کہیں لگے یار میں سنیا جلسے کرا آخر کہ اتر کوئی بغیرت شیع ر تو انہوں بغیرت کچھ نہیں آخنا گالا نہیں کرنی اس سے انہوں کا روکنے تو بعد کا کام سی روکن تو, تو پہلے پتا نہیں چلتے ہولان آخرم رضو صاحب یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو نڑے ہوئے وہ کلیا کی گارہ کٹتے سن میں خرچ خود ایک ناچیر نے انہوں کی کسٹ سنی سانگڑل جلسہ ہویا تو بھابیا انہوں نے آکھیا رضیہ بیگم ان جلسے چھیا جا بھی جلسے چھبیو مینو اپنی دیو صبح دیا گے کہ میں رضیہ بیگم ہاں یا اکرم رضوی یہ حال تک الفاظ دے کے کیسٹ محفوظ ہیں یہ تے نزدیک گال ہیں یا نہیں بس ہوں یہ آخر بھی دوبارہ نہیں کہ ہوں کیوا کریے کہ گال ہیں میں آخان دیوس نیوس بغیرت بغیرت کتے سور نور آخان تو اتے لگتا گسا کیوں لگتا ہے ہوں میں ایک مثال دے کے گل سمجھا کے تو میں اپنے موضوع والے پاس آ جانا ایک بندہ سی تے سپ ولیٹ گیا پیروں تو سر پہ سپ ولیٹ گیا سپوں کے سر تو کھ کے بہ رہے انگھی بےلی آئے وہ جان چڑاو کی خاطر انہیں ریفل نپی سپ میں کیتی منہ والے پاس نو ایک سو بندے نے کیا ہاں میں گیا انہیں آخر مرے اصل سپ مارنے ہیں وہ آخر آ میں بھی کہہ رہا کبلا گل سو سین کہ او مولوی حضرات بول دے سن فرقیاں فرقیا خلاف اور میں بولنا یہودیت خلاف جب ایک فرقے کے خلاف بولو گے تو دوسرے کے خلاف گل نہیں جانی یا اپنے کے خلاف گل نہیں جانی تے یہودیت کا سپ جہا ہے نا یہ ولیٹھی کھڑا سارے اپنوں بھی غیران بھی میں ہر پھوٹا چکنا تے مارن لگنا یہودیت کے سپ نے جنہوں وڑا وہ آندے حال ہوئے بھی گئے حکیق صرف میں اخر روزانہ اس قوم نو پانی پلاونا ہے جگہ جگہ دے میں این گل بھی نہ سمجھا ممبر سے کل واسطے میں آوا رونا صرف انہائے. کہ سب یہودیت کا سب نو ملتی کھڑا ہے اگر میں یہودیت کے خلاف بولنا ارج چڑھیا کہ جنہ مرضی گاؤں کٹا بھا بھی نے نو میں نے بھی آدار سے مولوی نہ سجن تخیا جی اگلے آخر کے سدو انہوں گان آ چنگی آ تھپنا ٹکا کے بولتا خلاف تو میں قبلہ اللہ تعالی کے فضل نہ کسی فرقے کے خلاف کی بولا ایک فرقے کے خلاف بولا تو اس سے فرکے اندر جو گندگی ہونی وہ تو قوم کے سامنے آئے گی لیکن باقی جو کچھ ہے کفر اور گندگی وہ تو ساری چھپ جائے گی قرآن مجید سانو اے یہ ہے کہ تسا حق بولو اپنے خلاف جا بھاوے کسی گائے کے خلاف جا لا یم شنا آلہ اللہ تاہ دل دلو ہو اکرب لکو اللہ تعالی فرماندہ کسی قوم دی دشمنی نا انصاف نہ بنا دے انصاف کرو عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے یہ فرمان خداوندی بندی سانو دستا ہے کہ اص بغیر کسی جانبداری اور لحاظ تو بولیے اور سنو ایسا حکیم یا ڈاکٹر جرمار پائے ہو کے لے کے گوانڈیا گوانڈیا دیا مجھے بیاں سے سنڈیا لا پے اس <تصفح> شگل <تصفح> <تصفح> ڈاکٹر کے نال دا حکیم دے دگل ہوا بندہ ہونا ہے کہ پیو مرد ہے پیا ماں مرد ہے پی ٹبر جانا ہے پیاڈوں ٹی کے لا پھر دا. اگے میرے کو پھر پتا لگے گا بھی بنیا پدلگا ایک مثال دیتی ہے وہ سنا دیا ہر دور دے اندر بھلائی خیر کی گل کرے تے بربادی تو بچا والے لوگوں دے لوگ سہ دشمن مخالف ہوں رہے اور انہاں حواما تھی انہوں نے توا دیکھیا اپنے راہ تو ہٹے نہیں ایک چودھری نے کتا پالیا کتا انہیں گھر چور وڑ گئے مجھ جا کے کھولی کتے دی نگاہ پی گئی وہ کتا راکھیدہ سی تم پتا ہے کتا بڑا وفادار ہوں وہ اٹھا بوکیا چودھری نہ اٹھا وہ مجھ لے کے ایر تر و گیا چور ان جا کے چودھری رضائی کھچی اٹھ کے چودھری لطر مار کے پھر سو گیا انہیں چیر نویلیوں نو باہر لگ گیا پھر جا کے کتے نے لڑائی کھینچی چودھری نیندر کو چوکی آئی سی انہیں رائفل چکی گولی مار کے کتے نو مار کے لمبی تاڑ کے سو گیا صبح ہوئی نہلا خالی کتا مریا پیا ہوں کسے نے وہ ماج کلے میں روے تو کسی نے کتے رو بد وقت قوم جی ہوا اس چودھری آگوں اپنے چوکیدار ایویں مار کے کسا جی پھر جب برباد ہوندے ہیں اجرتے ہیں تو کھ نہیں را پھر وہ کدی انہوں رو کھی بربادی روتے ہیں لیکن اس لیے رویا کم نہیں آتا یہ نا چیز جڑا بہڑا لگتا ہے پتہ ہے کو نہیں ڈھ پیچھے لگا ہے لالچ لئیے مستی چڑی لمبی طور پہ ستے نے ارٹا مارن کی سوچتے نے ہر بڑا ساتھ ویلیاں پہ جدو یہ مرنا تالات دن ب دن کنجے پسی پائے تو بربادی پہنی ہے دنیا بھی گئی تے آخرت بھی گئی تو پھر یہ رونا ہے چیقنا ہے باکنا ہے اور اسے کا رونا چیکنا باکنا کس کام دا اے میں آخری درجے کی مثال دیتی ہے اگر کسے بندے دے سینے میں زمین ہے تو اپنی پچھلی غلطی اندر اندر مولا تو معافی مانگ کے بہ جائے گا جس بندے کے سر ہمیشہ کی لانت پئی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آخری درجے کی مثال دیتی کاش دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا ہے اور ویک دس پی ہوں نے سائب بسیرت چھیتی ویک لینے کئی کور بات ہوں وہ انجام وعدے نے پہلا نہیں جاگتے لیکن اسے کا جاگیا کم نہیں دوں گا یہ میری ابتدائی گل ہے جیڑی جناب نال میں کرنی تھی ہوں میں جناب نو اپنے موضوع والے پاس لے آؤں اور نال میں ایران بھی کر چھوڑا ایلان میرا سن لو جا کام سچا ہوا ہے دنیا کائنات بھی کسی طاقت تو روک سکتا ہی نہیں سبحان اللہ پھر اعلان سن لو اور جل ہاتوں سدر صدر تو لے کے تھلے تک جو کوئی مرضی ٹل لا سکتا ہے لا لوے اگر اے کام روک جائے نا قسم خدا بھی سارے قبروں جتیا مارے جی جاؤ رکڑ پکی گل جی جی جی دن آوے گا نا اوانا اے کوئی دا اٹھایا کام نہیں نہ ایجنسیا کے کتے بلیا کا کم ہے یہ خدا ربیم اٹھایا کام ہے اس امت مسلمان ایک رحم کرنا ہے اپنے حبیب کے توفیل اس رحم کی شکل یہ سامنے اس لئے حق کا بیان بن کے برستی پی ان شاء اللہ کرم و کرم اس رب نے تقدیر دے کے گل رک نہیں باقی خدا داز کھولی وہ او تو ہوں مینو پتہ ہے مینو اللہ تعالیٰ شیخ ہی کامل دیتا ہے وہ نگاہی ایڈی دور دی اگر انہوں نے بھی سال پہلو ایک گل کی ہے ہونے تو سال بعد میں نہ پیا ہو شرخ صاحب اس چیز کے گلا نے بزرگ بیٹھے نے شیخ فضل رحمان صاحب میرے بزرگ جو جو انہوں نے انایا سی امد پیا ہاں اینی دنیا ہے روحانیت ختم ہو گئی ہے روحانیت دی طلب ختم ہو گئی ہے ملہ پیٹو نے نفس پرست نے پیر پیٹو نے نفس پرست نے ابسنی اک ختم ہو گئی ہے یہ ادھر سمجھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی امت نو لوارس بنا کے دیتا سو جو مرضی ہونے ہوں رہنا کچھ نہیں ہونا لیکن قسم اس دبل ہے قدرت میری جان ہے میرے رب العالمین دا لال اس امید اسمت خاص پہرے اپنے نبی تک اے امت لکڑی رہی ہے ہوں ساڈا کلندر اقبال بڑی بڑی گل کر گیا پیش گوئی کر گیا اس سلسلے دن سہ لکھا لیکن ایک شیر میں سنا دینا کلندر اقبال فرما ہا دو چرا اپنا جلا رہا ہے وہ تم دو تیز لے کر جران اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق لے دیے ہیں انداز ملا میرا موضوع بالکل اج تیار ہوا دھرتی بچایا ای گی ٹردیا ٹردیا بالکل نیا تازہ موضوع تے بڑا ہی محیط موضوع لسان العصر اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں انگریزی تعلیم کے اغراض و مقاصد اے میرا موز میں پختہ خیال بننا میں وہ حکیمہ کہ میں جاننا مریض نو دینا تو مریض لاکھ منہ بٹا تو میں او ہی دینا ہوں مسا جی میں مریض دے ٹرنا تو مریض کا بٹا گول ہوں یہ میرا موضوع ہے بالکل نیا تو اس موضوع تے کدی خطاب نہیں سنیا ہونا سید اکبر حسین الحبادی رحمت اللہ علیہ کہا بندہ ہونا تو واقف نہیں سکولی طبقہ خاص جانتا ہے دی اردو دے صفحہ نمبر ایک سو تین دسان ال آسر اکبر الہبادی دا ایک پورا عنوان موضوع ہے تھلے مضمون دتا ہے لسان ال دے سان سن آسرما زمانہ نشان مانا زبان زبانے دی زبان زمانے دی زبان یعنی جو زمانہ بڑے خیال سے نا اکبر نے کمال ترجمانی کی تھی اس زمانے نے یہ انہوں دا کلیات دیوان ہے کلیات سے اکبر کلیا اکبر میرے ہاتھ چھپیا ہے ادارہ مکتبہ شعر و ادب سمناباد لاہور تو اس کا حصہ پہلا ہے صفحہ نمبر ایک سو چورانوے انہوں ایک نظم لکھی جس نظم کے اندر سکولی تعلیم کے اغراض اور مقاصد اس او بندے نے کٹھے کیتے ہیں کمال اس بندے نے لکھن کال پہلو بندہ ہو ہے اللہ میں اکبال کلندر ہوئی اکبر نو اپنی شاعری اندر مرشد کہہ ہوں سن میرا اپیل ہے نظریات اللہ ماں نے اکبر کو حاصل کیتے سن خصوصاً تنقید مغرب مگر والے نظریات اے اکبر تو اللہ ماں نے حاصل کیتے ہیں پھر خدا دا توفیق کہ اللہ ماں خود دیکھ اللہ کلا جا چانن روشن دل کا سی اس چانن ان گلوں چ مزید اس توفیق کی تھی. لیکن کمال اصل اکبر الاباد رحمت اللہ سر واقعی لگتا کسے سید دا مبارک خون واقعی سید دا خون ہے انہیں حق پرستی حق گوئی اس زمانے کرنی اور بالخصوص انگریزی محسل میں بیٹھ کے اس وقت کا جج بھی گیا ہر شوبے چڑھیا رہا پھر بہ کے بچ بولنا یہ ابراہیم سلام آگے بتنے والی گل ہے بتخانے بہ کے ہوں دوستو غور کر گل یہ کہ مقصد ملعون تعلیم دے انے کنے سال پہلو بیان کیتے نے اور او مقاصد منظر عام تزر آؤ گے جب یہ سنتے جاؤ گے بالکل سامنے شاید ہی انہاں مقاصد تو انہاں دے ملعون اثرات تو کوئی گھر بچیا ہوئے نہیں کی حکومت کی ملان کی پیر کی سیاست آ مذہب کی سجادے کی عوام سب دی کی لپے نظر آؤ گے اس بندے دی وسا کے نری اور بسیرت سے سد کے لیا جنہیں ابتدا دیکھ کے اخیر تک سارا پھر دس دیتا ہے آہ! آہ! آہ! ہو جہاں مفکر لوگ ہوں سر قوم دے اندر ہر نام مراد دے ایڈے دے چوہے نے کہ سوائے گندے گٹر تو باہر کا پتہ ہی کوئی نہیں بیان کی کرنا سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میں چیز ادھر شور پڑا گا نال نال شیر پڑا گا نال نال اس دی تشریح گا اور جناب دی روح کی مل دی جائے گی اللہ اللہ سننے دا مادہ پیدا کرو اور انشاءاللہ شاء اللہ دنیا سننے اور میں جتنے ہاں ہال کا جلسے روکنے والا ہونے والی ہوں مجھے سمجھ نہیں لگتی بھی جہی گل عوام سمجھ دی اور نو کیوں نہیں سمجھ آئی اکرال ہی ہونا ہاں یہ بھی بڑی عجیب گل ہونی ہوں تھوڑو سید اکبر حسین الحبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دن اگر آل مقاصد دس دیں یورپ میں پھر یہ پیرے سو لندن کو دے کھیے پہلی پہلی غرض مبارک یورپ میں فریے پیر سو لندن کو دیکھیے یورپ میں فریے پیرے سو لندن کو دیکھیے کوش کرو شام کی یہ پہلی گار دے آ سکول کھلے اس واسطے کہ انہے بندے نپ کے لجاؤ کا راہ بناؤ پیرس لندن سے یورپ دے ملکا تاکے اتھے کے ملک وا کہ اتے جا کے سڈے تہذیب تمدن سا معاشرت دا کرن ملاحلہ ساری تحریب نری نفسانی گند اتے جڑا جائے گا اچھا اوے نظام قانون اپنا ہی بنا یہ ادھر نہیں رہ جانے پیشہ جوگا نہیں رہنا جدوں آنے بگڑ کے آنا تو مر کے بگڑ کے بولنا جی میں شکاری کوئی تتر تر فل ہے اپنی بولی تو ہے پھر اندھے جیڑا گئے جہا یہ ملا سے جہا دا پیر سے دا دنیا دار سڈے اس علاقے ہو آئے گا واپس آئے گا تے بولی سا بولے گا گل ساری کرے گا تے انہوں پسا فسا کے تے آخے گا میاں اسلام بڑی تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے میں اگلے دن گجرات پر سے تقریر کی ایک امریکا کا ملا رہشی میرے لیس کرنے آیا بیٹھا بیٹھک لگا امریکہ دے اندر دن جنے قانون نے سارے اسلام دے مطابق نے اسلام دے خلاف تو اتے کوئی قانون ہے ہی نہیں کسمیا پیارنا مسجد میں بیٹھا میں اپنے کن گلا سنیا شاہ شاہولہ دربار کے نال میرا خطاب سی لوگوں نے بسرے سن لے کے رب نے جدو کام کرانا کرا ہوا ہی چڑ دبی ایسی ٹھاس نہ ہوا اندر اندر میں بیان کی نیچروں کی نیچریوں کی نشانیاں نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان کھولے خلاسے اتنے اٹک تک دنیا اتے سنن آئی اٹک ضلع لیا شیال کوٹ گجرات پانچ ضلع دس پانچ ستہ دلیا بندے چھوڑ لگے سنگا کرنا تو سکھا جی امریکہ میں تو جتنے قانون ہے وہ سارے اسلام کے بالکل مطابق پیا ہوں وہ بچارے کی پتا سی میں کلے پیا بولنا وہ انگریلی ککڑے سمجھی کھڑا تھی بھائی بس میں گل کیتی کی میں آخانگا میں امریکہ دہن والا તively, مول بھی اگو گل نہیں کر سکے گا یہ جٹ جا دیسی جا ہے ان کوئی پتہ نہیں سٹ نے لے وی لینا وہ تو آپ ہی ولتی نے انہیں لےنا کسے روٹی میں اتنے سوال ایک سوال کیتا میں کیا یہ دس اتنے سارے قانون اسلام کے مطابق نے سواد آسل گل ٹھیک ہے نا یہ کچھ اور سواد آتا کئی گ ایسا ہو جیڑیاں زبان اشارے سمجھ آ جشارے مل وکنے پہ ہوں وہ کرو سبحان اللہ میں انہوں نے آخیا میں مول جی اتنے سارے قانون اسلام کے مطابق نے کہنا بالکل اور چھتی بندے سننے والے سن میں کسے بھی پی بھن جو مرضی کرے جرضی ماں ان روک سکتا اس آئی نہیں پر یہ روکا وہ منو یہ نہیں روکا میں کیا سی میں لما سفر نہیں جایا تھی مہربانی نیڑے مکان چڈی جے تصاس پہ جی امریکہ دے اندر سارے قانون نبی دی شریعت دے مطابق نے نعوذ باللہ من ذالک نوز ایڈی چھتی من خروتے جی کہ پاکستان تھی لانسی قانون بیٹھے جدو نفیچے آتے آند ہے نہیں میں کدو اکھے اسلام کے مطابق نے امریکہ چانون میں کیا چھتی بندے والے گواہ کھڑے نے پہلی گل کہ بکر گیا ہوں سجنا وہ ایماندار دسو اتوں کی ہرا چلی اتنے والوں لے گئی اتنے کا کی اشر ہونا ہے لیکن جیڑا ملہ اتوں آوے گا قسم ذات بھی کر کے آنا کبھی یورپ دا گلہ گلا دے منہ چو نہیں سڑو گے سچی بولو جہنگے اتو نظم و ضبطی بڑے اتوں کا کمال ہے حضرت صاحب دل خوش ہو جی جے دے حق چونکے اسلام دی گل دشمن دے خلاف کبھی نہیں پوری ہو گئی ہے اور اکبر آبادی پہلو چی ہاں ایماندار دسو بزرگ لوگ تے یورپ جان تو پہلے ہی روک گئے سن تحیبا منتقل ہوئی ایویں نے پہلو بندے اپنے پنڈا شہر تک محدود رہ سن نتیجہ یہ اپنے نبی تحریب طریقے محفوظ رکھا ہوا کسی کا گند نہیں سنکھا پہلو ویزے لا تک ہونا چاہیے باہر ویزے سدر یوگ کے دورے مفت لگن لگ پائے سر لینڈ گئے شیخ صاحب فری گئے کیوں کی بلا؟ تو کنے ہوں کھانے ہوں ویزا کنے لکھا ہے ایک گل ہے کہ کئی مول ایسے ہیں جنہاں واسطے ہوں بھی مفت پرائٹ والے جی جماعتی سہولتے ہیں جنہوں آدھے مفت لگے, لگے اور آؤ اتو کچھ رہو تسی کیوں بچارے ایالی بسترے جے جی نا نا آؤ لے جاؤ لے کے جیسے بسترا بچھاؤ ساری گا بچھا دو نہیں آئی آئے فکری میاں محمد بخش محمد اللہ پہلو ہی فرما گئے سب کشمیر کے علاقے چاہے کشمیری چوکھے جانے لندر ادھر پہ ہے آئے نا آئے پھر کڑ فرما گئے اپنے دیس دیا او اللہ لا نیا ملک کا اندر میرے کھان ل جائیے اور سنگیوں کو سمجھ آئی نہیں ایماندار دسو میں بناکی مبلے جی نے یورپ سے پوچھتا ہوں وہ تصا جاندے جی سکا پیو تھی نو روکے تو دو سال قید روکنے دو سال پیو اندر ہو جا رہا کوئی اتنے نہیں روکن دے اتنے آتے نے سپیکر اندر دیکھو اچھا سپیکر اندر دا دو تھے ملان باہر نکل دین گے اللہ اقبال فرما ہے انگریزوں تبلیغ کرنی تیری اکھ سرما پوا برابر ہے کیوں بھائی کوئی یہ جا سرمچو ہے جا کیڑی بھی آخرا پا لے کو ہے بنیا میں اقبال لگتا جی سرمچو نہیں نہ سکدا سکتا انگریز سور نو تبلیل بھی نہیں ہو سکتی اجنسی جا رہ کے آیا سارا کچھ ویچ کے آیا اصول قوانی بنا اپنے ملکوں کے تو جا ان کو پہلو لکھا لینتے ہیں کہ ہمارے اصول قوانین نظام کے ساتھ متفق رہو گے جہا آخ جی اندر آن نے چل کیونکہ ہوں تافر ہو گئے لانتی بن گئے جڑا آخ نہیں چل پچا انتہا پسند ہے تنتہا پسند وہاں جکتا جا سکتا ہے خدا دے بندے میں موزو لایا یورپ میں رہائش کی شرح حیثیت جس دے اندر میں دلائل قویہ ظاہرا باہرہ سابت کیا رب دے فضل کہ اتے مسلمان نو رہائش حرام ہے اتوں ہجرت اوے فردے جے مکہ چڈ کے مستفا دے یار دے تسلط دے دوران مدینہ شریف کے حمشے تر گئے دا پورا تسلط لیکن ویکھو اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ دے پہنچنے ہوں یہ دسیا نہیں سی اگلیا لیکن وہ پہنچ گئے یورپ میں پھر یہ یورپ میں پھر یہ پیرے ہو لندن کو دے تحقیق کے ملک کے کاش کرو شام کی جیے اور اگر کسی مسلمانہ سے ملک جانا ہے تو تحقیق کے دورے پر جا رہے ہیں تحقیق کرنے جا رہے ہیں ریسرچ کے لیے چلے ہیں ریسرچ جلو کرنی ہے اس علاقے کی تو وہ کے ہی ہونا ہے وہاں پر بھی بہت اچھا ماحول ہے اور یورپ کی آزادی وہاں پر بھی کھلے آم ملتی ہے کاش گڑھ تو شام چو جڑا جا کے آبئی چو ہو کے آوے وہ او بھی وہی آزادی تو شیتانی ویخ کے آ جڑی یورپ ممالک جمد ہے دبئی کا یہ حال ہے کہ اتے ہوٹلوں کے سڑکوں کے اتنے شو بڑے ہوئے انتر کلوتی ننگی لنگوے جاؤ تو پسند کر دے جاؤ تو دے جاؤ ہوں بڑے بڑے ملوں سے پیر جہے نے وہ دبئی جا کے تے کوٹھیاں پا بیٹھے نے میں پھر اخیر ایک دن آخیا میں کیا مرو یہ دسو ایک بندہ پشاب واسطے بیٹھا ہوا نہیں گزرتا تو پرا ہو کے لنگا تو منہ پھر جان کہ یار پیشاب کیا ہے ایک بندہ نگا بیٹھا ہی ننگے ہوگے پتہ نہیں بنے لے پر ادھر نگا کھاتا ہوا سڑکوں کے پھر پھیر بھی نگاہ کہانی نگاہ دیکھ بھی لیا بلا بالکل شایدان کسمیا پیا حالات نے کہ سڈا اپنا ملک بازار نو نکلیے نا تو جی کردہ جنگل نکل چلیے نہیں تو بچے نہیں کسمیا پیان کئی بارا جی کردہ جنگل نو نکل جائیے پھر مجبوری سامنے آ مرے چلو بچ رہے نکلتے پے تک لائیں گا نوی پاک نوہیں گا میری امت میں سال چڈ کے جی تین چار گر دے سن ڈبدیا نو کیوں نہیں وہ کدا محل قسم خدا رہنے والا واہ کو نہیں کلا کالا بزرگ سی مولا روم لکھتے وہ جنگل چیٹھا بندہ گزرا اس بابا چلتا نہیں شہر چھوڑ کے اتنا بیٹھا اس آخ پہ رب رب کرنا اتے میرے کو کام نہیں ہوتا انہیا بابا تک بندہ تیوہار فرق پہ آ جے چکر چوکھا ہو جائے نا ہاتھی بھی چکر چوکھا ہو جائے تو ہاتھی بھی پسل جانا پسڑ تو پر ہوا بیٹھا ہر چیبلا ہاتھی پھسڑا ایڈا چیکڑ ہے خیر یہ پہلی گرد مقصود مفت بھی دے ورنہ لاہور آوے مفت نہیں لے آئی ایمان لال جی کسی کوایا نہ ہو سو بارہ ترلا کرتا ہے ننانوے گی آتے نے پر ہو سکے ایک آدھا چلو میرے پرس آ گیا آ جا یہ تے تے اپنے شرط گئے آخر آ جاؤ مفت تو کیوں پہ انہوں پتہ ہے اے ایک بھی گیا، تے اے نو اپنی زبان نال جدو کرے گا نا تو سہ فساو گا ہاتھوں چھیتی فڑی سیا نہیں جدو کابلا کھولنا ہوگا نا لوہے کا لوہے دی چابی کم کرتی ہے پلاسٹک کالی نہیں کرتی ہوں ہاں وہ جس جس تو مردی پچر پتر تو بٹیر بٹیر تو لہذا جن آخن گے اسلام بڑی تیزی سے فیل رہا ہے وہ سنن گے جب آخر بلے بلے بلے امریکہ تیزی پھیلتا پیا تو سڈا پاکستان سے اسلام کا اکا گھر ہونا بھی اتنے سارا کچھ آپ آخر ہوا ہے لہٰذا یہ سارا کچھ ہزم ہو جانا ہے مہارت اپنے چ آخر ہے وہاں اسلام بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے ایک گھر دی سناوا ذرا سوپال بولو سبح ہو جائی پہ مطمئن ہو جی مائن فر، کا پکی گل اور جنا کسی دے کے کام نسند کرنا اُنہیں ایک ایمان اہدا کمزور ہوں اور ہ نکل جانا جس بندے کافراں ہر طریقے تو نفرت کھانی ہے اس بندے ادا پکا ایمان ہو جائے گا لانسی تعلیم دا ایک خاص مقصد کہ ہو جائے تریق مگر مطمئن ہونے قوم مطمئن نے اگریزی طریقے سے مطمئن نے کہ ملہ دا پتر بھی انگریزی طریقے دستا ہے سویرے سویروں بھی پینٹ چل رہا کیوں سہی وہ پتا ماہول بدل گیا کافی دے طریقے تو نفرت کھان لگ دی پگ مولویا پسند نہیں آگی ہاں وہ بھی سندھی ٹوپی سندھی کوئی نہ کوئی ڈیزائن فیشن کر کر کے باہن گے تاکہ سمجھنے جدید مولویے پرانا نہیں نبی صلی اللہ جس دور کرے جس دوری کا طریقہ ختم اور تو کیا ہوئے یا ختم ہوئی پہنچ ہوئے ایسا بندہ اللہ تعالی بارگاہ چو شہدوں کا سواپ پہ ذرا تبجو نال بولو سبحان اللہ غرد سبحال رکھو حکومت چنگریزی طریقہ عوام چنگریزی طریقہ پیرا چنگریزی طریقہ لباس کھان پی تعلیم نظام سارا کچھ ہٹا کے وردی تک چھٹی تک چھٹی کنہ دیے بولو طریقے ایریے مطمئن جو آکھیا ہے ایک ٹینچا پیچھا کرو جنگل جڑا بیٹھا سا وہ بھی پیشا کی گھنٹہ پچھا کر لے آگاہ کرو مردہ انہاں کیوں کرا ہے گھنٹہ اگاں سے گھنٹہ پشا حالانکہ گھنٹے اگاں پشا وقت تو نہیں بدل جاتا کیوں بھائی وہ وقت نال بنتا ہے یا آسمان گھنٹا آگا گھنٹے پچھانت بدلے کیوں کرا ویخنا چاہیے االا کی محنت کسی ہے ذرا ویخیے تو سہی اے مسلمان یا کڑی توجہ نہیں فرمائی صرف ویکھنا سی کلے مسلمان نے یا گری نے گڑی جے میں چابی بھرو اوے چلتی تو دی دس دساڈے تریقے کے ایج مطمئن کہ اسا خدا کے رسول کا حکم سننا بھی گلارا نہیں کرتے نئی سرکار کی گل شہر ایک تھان سے ہو گلیوں نکلتے بارہ مہینے لگ جیٹھ کے کئی بھی گل, بھی تے گل کرے تے جنگل تک پھیل جائے پھر وہ کیوں مطمئن نہ ہوے تو کیوں راضی خوش نہ ہو سیا نے پیسہ لایا شاید بن گئی وہ بھی آدھے یار پیسہ پر بغیر بن گئے بھائی مانتے ایڈے تیار ہو ہی گئے گری بدل چلے دلان کا کی حال ہونا مینو ایک چند ہے وہ چی انگلش نفر دسلمان کی میںتری دا دکھے اپنی گڑی بدلی کھڑا ہے نو بدل لے گا توجہ نہیں فرمائی جب آکو گے کسی بدلو تو آخنا پیٹے موہ تم شرم نہیں آگی سنو پہ آسان بدل چڑیا تو پھر اصا آخنا پہ ٹھیک ہے انجہ ہر شاید تاریخ جڑی پروائی نہیں ہاں خطرہ انجام کیجیے آن. اگلی گرد لکھی نے اچھی انہوں تعلیم دے کے انہوں نے اندر آخرت دا قبر دا خوف کھلوتا ہے انجام کی گا کی بنے گا اتے کی پیا کرنا آگا کی دینا یہ خطرہ خوف اندروں کھ لو آخو چڈو مطمئن رو اگاہ آپ ویکھی جانی جیڑی کل آوے دی آپ ویکھی جائے بڑا اوی ہویا کھڑا اج کوئی اندر چیے سیدنا سدھی اکبر دی گل سنانا سابا جن ربی پاک نے جیدی دسان کٹے جنت کی دی شارت دیتی جنگ بدر سے شریک ہوئے سن اللہ تعالی نے فرمایا ملو ما شرو تم کد کا فر تو لکھو کرو جو چاہتے کہ کرو ان بخشا بشارت سن کے آ, تفسیر ساوی شریف میرے سامنے لکھیا ہے لکھے ادرت آدیقی اکبر رضی اللہ تعالی سرکار اگر میرا ایک پیر جنت کے اندر ہوئے ہو دجا پیر جنت تو باہر ہوئے میں اس کہ مولا ماں تو فیصلہ کوئی ہواہور ہو کر سکے خطرہ چوکھا رکھتا ہے ساڈا پیر بہو فرما د فرمایا جیوں دیکھی جان یار تاریو دو جاپ خبردار میں قربان ان پر سمجھ کے بیٹھے گا جنت میرے پیو بھی لات خون بیٹھے گا جنت تلا کر میرا سور د سور تھوان لے پیا جنت رو میں نہیں آ جنت کر میرا بلے بلے جنت ہی وہی ہونی ہے یہ پاگل کے پتر دعا مینو کدی نہیں بجا یہ کچھ دونوںگڑا پہلے ہی آیا کھڑا ہے میرے واسطے حسین کربلا سفر کر کرا ہے اور یہ سور آخی جانا اڑا ہاں تبھی شہر بازی صاف آدھا وہ جنہیں جلتی رکھا من بلے بلے بلے خدا بنا آخلا اسی بنا بھی میں مالک بھی میں مالک بان کتوں بیٹھے گی میرا صدیق ایک پیر جنت رکھ کے ایک باہر تے ترموڑ رہے کہ تینو کیڑی رہی آئی ہے تو آخے جانا میں جانتی ہاں کو سمجھ نہیں آئی جو زمانے کے جو ہلا ہے تمہارے رہبر اور پیش ہے برباد کیوں نہ ہو وہ امام آزم ابو حنیف و رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا جنتی ہونے کا کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں جنسی ہونے کا فیصلہ دے سکنے آ پکا فرمایا اللہ کا نبی یا اللہ کا نبی جنو آئنتی پکا فیصلہ دے جنتی ہو رہا وہ کچھ سمجھ آئی نے کہا فرمان میں سنایا حوالا سنا جنہ تفصیل جنہوں خود رکھتے تفصیل کا پتا نہیں اور تفصیل کا نام لکھا سو رکھا سو نظہت رحمان یہ نہیں پتا نہیں نوظہ رانسی ہوتا ہے نظہ تو رہانا ہوتا ہے تو تفریح رحمان دی مخلوق کا, دے کا پہ ناخلو کاستے تھا وہ خالق خالی کاستا لگاتا ہے وہ تفسیر پہ لکھی ہے شواہد الحق دے اندر امام یوسف اسماعیل نبھانی لکھے شروع کے اندر آپ تو کسے عرض کیتی عرد کی تھی حضور کوئی تفصیل لکھ چپ نے فرمایا میں تے خدا دا کلام میں exactly. تفصیل لکھا اللہ نے کلام فرمایا میں صرف اپنے پچھلے بزرگوں دے فائدے جمع کر سکنا میں خود لکھا نہیں میں خود نہیں لکھ سکنا لکھے امام لکھنؤ کلم توڑ گئے نے میرے سے ضرورت نہیں میں خدا دے کلام تلم اٹھا سمجھا ہی نہیں؟ آہ! اور تو سا امام اہل سنت نو ایک پاس رکھ لو تو امام اہل سنت نو ہی رکھ لو تھے پہ جو انتی جیل کا پہ سو انتی جیل شروع شروع سرکار نے واپ بنایا ہے موضوع ہے واگ ایلم و تعلیم د آواز و تبلیغ دے امام تو پوچھا گیا حضور واز تقریر کیڑا بندہ کر سکتا ہے آپ نے چار شرط ہیں چار پہلی شرط لکھی ہے مسلمان ہو اگلے لکھے ہیں دیوبندی عقیدے والا دیوبندی عقیدے والا مسلمان ہی نہیں ان کا آواز سننا حرام اور دانستہ انہیں وائز بنانا کفر اوہ امام امام سڈا جا امام احمد ردا سرکار یہ پائی ان سانو گڑا خرائے دوسری شرط فنی ہونا غیر سنی قبائل بنانا حرام اگرچہ چل وہ بات ٹھیک ہی کہے پھر بھی نہیں اتنے متحدہ حمل <سؤال> دی وجہ بڑی کریم احمد رضا ہوں ہوں نا پھر جوت سواد مارو ہاں چیلن کا سکھو خون ڈندر گرمی ہے چپ کے میرے سامنے پڑے تشریف کرے تشریف آتا تھا کرلیاں دے پھوکے نال ابراہیم نہیں سردے امام تیسری شرط فرماتے ہیں عالم ہونا جاہل کو بال کہنا ناجائز ہے فرمایا جی شریعت متحرہ اقائد امال دے بارے کو مسئلہ پوچھا جائے بغیر دوسرے کی امداد تو دس سکتا اتے کا پتا کوئی نہیں منبر اسمبر دے کان کے ہاتھ رکھ کے جوڑ جانا میرے سامنے لیا جنڈے مکر میرے سامنے لیاؤ اگر وہ کسی ایک گھر کا جواب ہی دے جائے میری زبان والے تاکہ کر کے جن غیر عالم لوگ ہیں انہاں واسطے حکمیں عربی خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھا دیا کرن وعدہ کرن گے کر اپنا ایمان بھی ختم کرن گے اگلے کر مشتاق سلطانی ہی مشہور بکر ہے کہ نہیں پھر فنی تکر وہ صاف شیر پڑتا دے رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گڑ دنیا پا بیٹھا صاف شیر کے بہت اور تھان تھان سے پڑتا یہ چا رب پیار کما بیٹھا کیا مطلب <سؤال> رب نو اپنے حبیب نال پیار ایوے پی گیا ہے انج <سؤال> اپنے اختیار نال اس نے کیا جی میں کما بیٹھا کوئی مجبوری نال کر کے بیٹھا ہے اگے کی ہو رہا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا کہ یا رسول اللہ ایک کوڈے پیچھے نا رب دنیا بنا کے گل پا بیٹھا ہوں تہن پتا ہی لے بولیا جاتا ہے گل دنیا پا بیٹھا یہ بولیا جائے مجبوری سے جی کوئی بندہ پھاسیا پیا ہو جی سن فلانے کے بوٹی گھر پہ گئی ہے کی مسا پہ بھائی نہ نسدی یہ مسئلہ پورے گا نا نہ نسدی وہ کچھ پہ رب واستے پہ آخر رب فسیا پیا گل پی پی سو نہ دنیا وس دیے نہ نسدے اگوں سے بیٹھی برادری جہلانا بچارے بچے کی رونا میرواں ایک نے قتل کیا ہوئے تو میرا رواں تہ ہر ایک قاتل ہے کی کر میں جو پیغام گھلے گیلا خیال کوٹ پتھر تقریر آیا بیٹھا سی میں سنجیو آخر میں جی یوسف صاحب گیا کو گل کی آتا آدرت بریل بھی نہیں آخر جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اگلی نالوں پچھلی نالوں اگلی وقت اگلی نالوں پچھلی آخر آلہ حاضرت نہیں فرمایا جنم کے بچڑے گلے ملے تھے میں کی یعنی کیا مطلب کہ نوز بلاک حضور پاک تے خدا تعالی جدو جمے نے تو میراج دیرات ہوئے نے اے مطلب لئی بیٹھا حضرت دے کلام دا اردو دا وہ جہاں قرآن تے تقریر کرنی ہے جنہوں آلہ حضرت دے اردو حالانکہ نہ حضرت کی سرمایا ہے عجب جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے آلہ حضرت فرمایا وصل اور فرقت وصل ملاپ اور جدائی یہ دونوں جدوں دے جمن ملے نے یعنی جدوں دے پیدا ہوئے وصل وسل فرقت آلہ حضرت فرمایا وصل اور فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے انہیں خدا رکھ جنم کا پچھڑا بڑا دارا نہیں ہے نا چوتھی شرط سنا چنا چاہا کیونکہ موضوع چاہ گئی گل تمجوال بولو سبحان اللہ چوتھی چوتھی شرط ہے فاسق نہ ہونا فاسق نہ ہونا چوتھی شرط ہے یہ فاسک کوئی کبھی گنا کرد کوئی سگیر بار بار کرن کردہ رکھتا ہے فاسک فاسک بندہ واز نہیں آخ سکتا بہویں دنیا دا وڈا آلم ہو جڑا عمل نہیں کرتا نہیں کر سکتا بریلوی بریلی شریف والیا فتوے آئے پہن کہ جڑا ٹی وی ویخ پچھے نماز جائز نہیں فتوا بریلی شریف اتے پیا جے آ وو آ فتوا بریلی شریف ہوا. اے دربار تنار بالکل چھپا یہ نہ فرمائے امام کسی ٹی وی والے گھر جا بیٹھ دے ٹی وی لگا اے رہے شامل رنگ روک دا نہیں. فرمایا اس امام دے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اس کو امام بنانا گناہ اس کی اقتدام میں نماز پڑھنا مکروف تحریمی راج صاحب کہہ رہے مامے کابا بھی آئے بسا سارا پیسہ پہننا میں پہننا <سؤال> <سؤال> ہاں <سؤال> <سؤال> جی ہاں لکھا جہی بڑی پردہ نہیں کرتی گھر نہیں بیٹھتی بازار آ گر مردوں کے سامنے آد آمام فرما نے اس, اس بہ کے کھانا بھی نہ کھاؤ سب فاطق فاجر نے بولو سبحان اللہ چار اللہ دیکھا جی چلو گھر دے کیوں جی ویک لو قسم خدا بھی کر کے آ لو جنہیں سکولی چوکھا پڑا ہونا آخر ہوئے گا رب سونے کے کوئی خوف نہیں ہونا جنا کوئی بند جنہیں سکولی ویکے گا چڈو بول بھی جی کیونکہ انہوں سی وا سا وا جا سکولی سر وہیت سی سر تھرد جا وہ آف تو وہ کتاباں جل بھی لکھا پیا ہے کہ جنت کی اے مول جی جنت نے تے جناب سارا کچھ شراب دیا نہرا نے وہ جنت کی ہوئی موڑو رنڈی کا چکلا ہوا تفصیل سولت نے فتح وی جلد چودہ صفحہ نمبر ایک سو چھبی خنزیل سرخوار گل لکھی میں اصل حوالہ کڑی بیٹھا چاہیں چکر اتنے تو سارے چپ نے جدید ہر سال ہے محرم کا چن چڑھتا جا رہے بلاؤ ادھر پیٹو جدید ہر سال نویاں کھڑنا چن چڑھنا محرم کا تو یزید پلیت ہے یزید لانسی ہے جدید کتا جدیدا ہے وہ کھڈنا جائد میں پوچھنا کیا جدید ایک ہی کیوں بھائی ہوں سارے حسین نے چلو جی تھی گل کرتے ہو سارے مجموع ہو کے ہوں حسین نے تو جدید ہے کوئی نہیں میں گالا کھڑیا چڑتے ہیں کلندر اقبال تو پوچھو تو اقبال بھی یہی گل کرتا ہے کلا حسین مینٹ اسے نہیں لبا ہی کو نہیں لگی سست سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی اگے سن تیسری چوتھی گل پیا نے بے فروغ کا ہو چکا چراغ تیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ نہ حق نہ دل کوتا بے اوہ مکھی جی اخمیا جہ پیر نو روشنی والے نہیں نا پرانے پیرے چراغ ہو گئے گل پیر ہوں کون منگا نے اس پیر سان کی دچارا چٹائی فرما پاپوڑی والے پیروں پیر نہیں منگوا سکولی ہوتے نے پیر بھی وہ ہوئے ہو جڑا ماڈ رنگ کوچھی نکلے بیڈا سے سپے جٹائی دے سونے والے پیر نہیں جائی دے چاہیے ہوں بیڈ نچن والے ٹپ والے پیر چاہیے حضرت صاحب تو ہر وقت نہا کر رکھتے ہیں تین مرتبہ جن میں پوشاک بدلتے ہیں ہر سال یا ہر چھ مہینے کے بعد نئی گاڑی تبدیل کرتے ہیں آپ کے بیٹے جو ہیں وہ سارے کے سارے سوئر کے بچے لندن میں ہیں یہ سوئر کا پوتر یا قسم سمجھدار تین جد کپڑا کودا سج مری جاؤ پیروہی ہی بنتا طریقہ محمد محمد ربیدا اپناوے جو ہے ہم <تصفيق> کو تو میسر نہیں مٹی کھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں اکوال کچھ سمجھ نہیں لگتی سارے گھر مٹی کا دیواخا ہے تیم کم کمے لائی بیٹھا ہے پوچھو دیا رکھی ہے میں فقیر ہوں کٹی تھی فکیر فکیر کوئی شہ نہیں لگی فرمائی نے ایک ہندو مسکین ایک ہندو فقیر مسکین ہوتا جیسے کول ایک ڈنگری بھی نہ ہوتا ہے فکیر جہد کو ڈنگ دی ہوئے او او او اور فکیر مرید جہا ہے سائیکل سے پیر پجارو سے پوچھو کی یہ فقیر صاحب ہے یہ مرید صاحب ہے یہ دنیادار گئے مرید دنیادار ہے وہ فکیر ہے کر کے ہوں پیر کلاشن کوفا چلیا توجو نہیں فرمائے لبن پیر کے نہیں ہوئے پیر لبو حضرت صاحب بھئی حضرت صاحب دفتر گئے ہوئے ہیں چار بجے آئیں گے وہ نام مراد پہلو پیر مسیح سن ہوں دفتر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی قوم ذرا اچھی بولو سبحان اللہ ہاں اچھا حضرت صاحب کہاں ہیں اب سوئے ہوئے ہیں اور دس بجے ملیں گے ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ مرے فکی پیر وہ سن جہے سرگی والے جاگتے سن یہ دا دس بجے ہالے منجی نہیں چڈی انہیں ایڈیا ایڈیاں مچھا دس دس کتے ڈیرے تے پے ٹی وی لگا پیا جدید پیر ماڈرن پیر بیٹھا ہوا ہے آواز اچھی کر رہا ہے یہ پیران ٹریکٹر نے جی کسی نو سادہ پیر ہے فلانا بالکل دنیا دا زاہد ہے شریعت دا پہ کرے غیرت ماندھی بہن دن پردہ کرا جا مرید بنے انہوں بھی آتا ان خبردار جے جی تو میرا مرید نہ ہو سب گھر پردہ کرا اس بلکہ پتر جو نابالغ ہو ہی ہون بھی آ کے خبردار کئی نہ جان دے سما نہ گندہ بات پتر خراب ہو جائے بدفے اس نے فص ہے سالفا خود دنیا چھڑا نہیں اون کہ اونے دنیا, دنیا لگ گئی ہے فقیر سچا دنیا چھڑا ہے اس واسطے اصانے جانے ہی نہیں پہلو سید اکبر حسین فرما دیا پیرانوگ کا بے فروغ یعنی پرانی روشنی والے جی نو نہیں،, نہیں بے فروغ نے پو کہ رب بھی ملتا ہے کوئی جنت بھی ہے کوئی دوزخ بھی ہے کوئی فقیر لبو کوئی قبر دی فکر دے نہ خیال چڈو پر گلا آئی اندر بولے گا آئے نا؟ بول ہے لمالے کو مفکر پہ بول رہا گرام پہ بول رہا اگے سنو رکھی اگے ہوں اگلی جی گل ہے نا اے بڑی جنابی بڑی کری بڑی خری یعنی پچھلیاں بھی کھری خری کہ اے سامنے ہر ہر گھر نکلو سی اور خصوصاً جڑے ہیں نا تے پیر تے حکومت والے انہوں کے گھر ساف نکل سی. رکیے نہ دل کو دیر و کلی سا سے منحرف متروکا مائے احرام کیجئے الفاظ کفر و کو بس بھول جہاریے ہر ملت اور طریق کا اکرام کیجئے رہیے جہاں میں اساتے مشرب سے نہیں ایک نام مجھ کو مرید ہندو کو کیجئے مجھ کو مرید ہندو کو کیجئے چون شہر مطلب سمجھا سمجھا جی سمجھا جی کبلا جی. جی. جی. سمجھو اک سکول والے سکول تعلیم سبق دیر ہوں دی دی دی دی دی دی مندر یہ ہندوت خان مندر کلیسا عیسائی کا اک سکول تعلیم سبق دل مندر تو بھی نہ ہٹاؤ گرجے تو بھی نہ ہٹاؤ دونوں دل لائی رکھو مسیت بھی مندر بھی گرجے متروک قید جاما احرام کیجیے احرام دے کپڑے کی قید چھڈو یہ پابندی اسلامی چڈو کہ یہ اسلام کہتا ہے کریں گے یہ نہیں کہتا نہ کریں گے نہ رل جاؤ ہر پاس انج رلو کہ الفاظ کفر و فسک کو بس بھول جائیے فک لفظوں ہی بھول جاؤ کہ کفر کے کوئی لفظ بھی ہیں جی آخو میاں کا کسی نے برا نہیں آکھنا چاہیے جی سارے چنے اللہ سب کا پلا کر تے فکس کے لفظ بھی نہ بولو لفظ یعنی اے نہ آخو فلانا کفرے فلانا کافرے فلانی برائی ہے فلانا برا فلانے کنجرے تو فلانا کام بغیر سیے اے لفظ بولو ہی نا کوئی کنجرے سے آخو ماشاء اللہ کوئی گلاو ماہ شبہ نئی کافے آخو ماہ بھائی واہ رب نشان ویے بچوں ویكھیے کوئی کہ جو مر سب نو نکو سب آپ اپنی تھان سے ٹھیک نہیں سب کا احترام کریں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے ایک شیر بھی پڑا کرو مسجد ڈاند مندر ڈاند ڈش ڈر کسے کا دل نہ ڈی رب رہندا رہ شیر تبھی ہے اچھا بارہویں دے اتے تے آنا ہی آنا سی آنا ہی ادھر سی کہ مطلب سے چمنا غور فرمایا دے نہیں اس قوم دا صرف لنگر الگا اور دوٹی پوری نہیں پائی ہے تینوں رب پوچھے گا کیا مطلب انصاف نہیں کر رہے نا بندہ تینوں رب پوچھے گا اتے بول پیا بول پیا تو خدا یاد آ گیا ہے क्यों बोटी नहीं अपनी पूरी <laughs> तेरूगा सिपाही ते आखेगा ना जज नखेगा ना प्रोफेसर आखेगा ना कि आखेगा कि तेन खुदा पूछेगा ना क्यों मामला ही नहीं हम सुनो शहर सुनो अखी मस्जिद ढा दे ढा दे जो कुछ ठादे ठाई आ بلڈوزر بلڈوزر تو بننا پر دل نہ لائن چند کفر ہے پہلی گل کہ ایمان نال دسو جدو دا مندر گراؤ گے دا دل نہیں ٹھہرنا نہیں تو اگر شک آی گل ہے تو سویرے ڈا و مندر گرا ویکو ویٹیاں تصر گراؤ تو حیدرآباد جستے ہیں ان سوچے مسیح ہندوستان معلوم ہویا ہندو دا مندر ڈگن دل دیکھ اگلی گل جی ہے نا پر کسی کا دل نہ دا مسجد ڈا دے مسجد ڈا دے ہوں مسجد بولے اتے میں دے, دے, دے, دے, دے مسلمانوں دے بارے یہ کہ کہہ سکنا وا کہ ٹھیک ہے اج مسجد گرے تو مسلمان دا دل نہیں گرتا لیکن ہندو دے بارے نہیں آ سکتے وہ تو لا تھی لیکن مسجد گراونی ہوگی تو اے مسلمان خود شریک ہوندا ہے ہوں سڑک بناونی ہو मसीत गिरावनी हो कचहरी बनाई होटबाथ सिद्धा करना होदा भी मच्छर गिरा हो अंदर मेरा पुत्र पुलिस नौकरी का मसला है, है, है। आर्डर चलना चाहिए मनना चाहिए खुदा घर है पर तू हम मुलाजम खुदा तो नहीं तू जिन्हों का मुलाजिम मैं अगर पूछना अगला है خیر بارے گھر کر جا کہ مسجد چلو تیرا میرا دل نہیں تکلیف ہونی ہو مطلب ہویا مسجد ڈالے مندر ڈا تو پھر اگے پیا کھید پر کسے دا دل نہ ڈھاوی یعنی ہندو سکھ کسے دا دل نہ ڈھامی کیوں آ رب دلان میں چردا سدکے سدکے یہ مطلب مطلب ہوا سکھانستا ہوں رب نوچی میں کتنے وسنا ان پاسے کچی پھرنا مولا چار فرمان بے شک اللہ کا پراندہ دشمنے. دشمن ہے دشمن دھر توں ہی بسنا ہے رب دشمن دے دل چ بسنا اور ایک ایبا درالا کر جاوا جڑا عام جہالت اجکل پھیلی پھر دی ولیاں دا کلام تے پڑ پڑھتے دے کوئی نہیں وہ جو آدھے نے کہ ولی کے دل میں خدا رہتا ہے یا اللہ کے ولی کا دل خدا کا عرش ہے مطلب سمجھ بند کہ رب وچ وڑیا پیا بابے فرید وچ وڑیا پیا پیر باہو دیت وڑیا پیا پیر میرے لیے دے وچ وڑیا ہونا رب اے یہ ہلو کا دا کیدا کفرے عیسائی حضرت علیہ السلام دے وچ خدا وڑیا عقیدہ سارا قیمت مسلمان رب اس جہان دے وچ وڑن تو پا کے اگلے جہان چڑھن کو پا کے رب دونوں جہانوں دے مکان تھا جہاں بزرگ لوگ دھرماندر کے فقیر کے دل میں خدا رہتا ہے اس دا مطلب ہے خدا دی محبت تے مارفت کی اللہ تعالی دی محبت فقیر کے دل چیار خدا دی فقیر کے دل تھی خیر آ کے پھر انجوسی وس وس اور مشرب ہو کہ رو دنیا ہے. مجھ کو مرید ہندوؤں کو رام کیجیے میں مرید کر لو جب ہندو ملنے انہوں آخو رام رام رام رام رام رام ایمان لال دسو یہ ہوں سکول نے آن کے یہ ماحول معاشرہ بنا چڑیا ج نہیں ہوں میں کھولنا وضاحت کرنا پترا توجہ لال بولو سبح اللہ سکول دیا کتابیں چند غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں انگریز ہمارے محسن ہیں او تے بالکل پاپ صاف ہو گیا انہوں تیاری جڑ گئی جڑ گئی, گئی نا ہوں ویکو بھائی یہ لانت اس وقت کتنے تک پھیل چکی ہے کہ کافر اور تو پھر بھی تے سب دا احترام کسے کفر تے برائی نال نفرت رکھو ہی نا حوالے کونو پہلے نمبر تے حوالہ آپ اپنے مولوی بھی پچھاڑو میں نہ لوا تس آپ ہی پچھاڑو چاہتے نے سڈا کوئی نیو چلو کو نڑے سے ویکو ہو سکتا ہے نکل آئے اچھا بھٹیا نکلنا کر لنے لنے نہیں بھائی بھائی Nä, no, no, no, نا, نہیں ہو یہ حال ہے بڑی تکلیف پی ہے بہ جا نہ لیا بھائی سنو چاند چڑے کون دے ہاں یہ بزرگ دیا روحاں بڑی خوش نے یہاں ایکسپریس اخبار جمعہ صل مبارک انیس جنوری دو ہزار سات باقاعدہ با تصویر پہلا مولوی حلیف جرم سی دیوبندیاں کا خیر و مدار ملتان کا محتم دوسرا مقصود احمد دا کاجری داسا دربار کا دا خطیب تیسرا نیاز نقوی شیا کا چوتھا عبد حدیثہ و تجوید الدین پتہ نہیں دا ہے شفیق مدنی جنہوں کا ہے پچھانو سے آ بیٹھا جی یہ سارے پچھاڑو گے جنرل منسوب خدا جانے ہے کہ نہیں اب وہ من نہیں اے اجلاس ہویا ہے تے اجلاس در طے ہو جو کچھ طے ہویا ہے وہ پھر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 بلکہ دوسرے مذہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے دوسرے مذہبوں کے خلاف اور دوسرے مذہب کہڑے نے اور مطلب دوجے کہڑے نے یہودی مذہب عیسائی مذہب ہندو مذہب مجوسی مذہب سکھ مذہب اے بدھ مت یہ جن مذہب ہیں ن غیر مسلم مذہب نے یہ مولویا بٹھا کے طے کیتا گیا ہے حکومت دی طرفوں کہ کسی مذہب کے خلاف نہیں بولنا ہر مذہب والے کا احترام کرنا ہے کسی مذہب والے کچھ نہیں آخنا جس مذہب دے خلاف بازار دے اندر کوئی کتاب نظر آ گئی تے حکومت اٹھوا لینی ہے تو اٹھوا لی فرقوں کا بھی اتحاد تے مذہبوں کا بھی اتحاد ہر فرقوں کا اتحاد کی وے ایسے سارے ایک ہو کے ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام اکٹھے اے کر کے آخیا گیا یہ تر ہوا امانم دیکھو اے ہاتھ چکی ہے بولو ارفات ایک رسالہ ہے یہ چھپیا خاص جامع دا مفتی محمد حسین دی وصال تو بعد چھاپیا گیا اس نے سفا نمبر ایک سو دس اتحاد بین ال مسلم یہ عنوان ہے پھر طے کہ دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا اتحاد کا طریقہ رکھا گیا ہوں میں اتے کیا تبصرہ سنا وا بولو ادھر ویکو بھائی سڈے اکابرین نبی رسول صحابہ اہل بیت اولی کرام ای سڈا کوئی بزرگ گستاخے رسول ہے نہیں گستاخے صحابہ ہے نہیں گستاخے اولیاء ہے نہیں کوئی دین دا دشمن ہے نہیں پیر مہر شاہ بابا فرید میاں صاحب گانگ والے یہ سارے قابل احترام ہیں یا نہیں بولو بولو ہوں شہابیاں دا ہر کسی بد فرکے کا حق, دا اے حق بندہ ہے کہ نہیں کہ وہ سارے اکابر کا احترام کرے نہیں سمجھ لگی انہوں کا حق بننا کہ نہیں بنتا اور جدو سڈے دا تے سڈے دین دا احترام او مذہب رہن گے یعنی یہ مطلب یہ نکلیا سڈے بزرگ ہی نال ایمان مل جک ب جانے با تیاں آخیے دوبندی آکھیے دیگر بد ملبا آخیے بد فرقوں آخیے کہ تسان میاں توڑ جاؤ نیچریوں آخیے تسان دین دی دشمنی چھڈ جاؤ سکویاں آخیے دین دی دشمنی چھ جاؤ بزرگوں توہین چڑ جاؤ سڈا حق بنتا ہے تو سونے بھی لگنے وہ چمان چاہن گے ٹھیک ہے اچھا ہوں اے دسو اونا تو تے انسان کچھ اتحاد جدو سڈے کو چڑاؤ گے ہوں تو دسو اچان کی چیے بولو بولو بولو بولو <سخت> بولو بھائی لگ کے پیچھے لگ کے اچھا کی چیے وڈ کام بہمان صحابہ اہل بیت اولی ہے قابل نے وڈیر سے بئیمان بنا سے فتو پوچھ رہا اتحاد جو کیا ہیں شٹانا نے تو چی تو ہی بزرگ دا احترام میں جے جی اصل چڑھنے آپ دا احترام تی بول جی کرنے ہونا کے وڈیا کا احترام تا بھائی ملاوٹ ہے بادل کھجن گے اصل ہاتھ کجیے دلے بولنا ہے اور اور میں پیر سیال لجپال سیالری خے ہونگ گے پیر سیال والے تھوڑے میرے پیر سیال خاجہ قبروین سیالوی احمد اللہ آپ نے کال ایک شخص کن گہر گل نہیں کی جان منہ لکڑوں پہ منہ گئے دع نے فرمایا گھر جی شیولہ جہاں گھر پہنچ دیا تک دیو گا کٹتا سی کٹ سکتا سی کٹیا نے گھر پہنچ دیا سی منہ سدھا ہو گیا بڑا وا مجرما اور اس گل کا گلا ہال تک جیدا کاری حیات سیالوی صاحب چھوٹا سیواز سرگوتے کے نال اتوں کے رہنے والے نے خاجا قمر الدین بھی سرکار دے مرید نے ایسے جمے مینو آن کے دسیا انہاں آخیا وہ بندہ حالے جنہ سا ہوا جا آ نبی دا خیال دل لے چاوے تو نماز ٹوٹ جاوے یا خلل آ جاوے جانور گدے گھوڑے بیل دا خیال آنے وال نماز نہیں خراب ہونی نہیں ٹوٹنی احترام کر گے جاجر اندر احترام کراوے کرا بھائی کی بلا میں دلہا نہیں کہ مینو مروڑ کے کوئی دلہا کر لو ہاں میں مدب رکھنا وا اچھا وہ ادب کر بھی ادب کرنا ہو اصا یہ سبق پڑیا مولا د قرآن تو شریف مولا کا قرآن فرما دا ولوی نو اشدار ہوم سڑا ہوم روکا ہو سوئی لاجت اتر شاہ پڑی نہ چڑ بھی آگ لائی آیت پڑھ کے میں قرآن کہ جیڑے نبی پاک نے وہ کافر سخت نے آپس میں مہربان نے توجہ نہیں فرمائی نے اللہ تعالیٰ خوران کدا ہی نہیں فرمایا جو ساری مخلوق تے مہربان نے تے سب نال مہربانی ورت دے و حضرت خواجہ حسن بسری فرما دے نے میں صحابہ نو دے کپڑے نو اگر کافر دا کپڑا لگ جاتا سی تو دھوندے سن توجہ نہیں فرمائی اے اتنے جفری کپڑے لگے رہے نا لاہور شیعہ سن بھائی بھائی لگے رہے تھے اچھا جیڑا نبی پاک سکار دیا گھر والیا گانوں کھڈے وہ تیرا برا ہے دشمنی مڑ چشتی چیل ہونی میں آپ گنادار ہاں مجرے ما اس قوم دا بابا قسم خدا دی کتوں لگ لے بندہ وہ بندے جسا خال ہاتھ ملاونا بھی گوارا نہیں سرکل رہے توجہ نہیں فرمائی ساڈا الادن فرما دشمن احمد شدت کی جی ٹھیک ہے سناؤ دشمن احمد سے نرمی کیجئے کیجیے غلط ہو گیا کی پڑ پڑھ بیٹھا دشمنے احمد سے نرمی کی جی ملحدوں سے جتنا یاری کیوں <تصفح> <آہا, تصفح> قرآن بدلنا ہے ندی بحد فرمان بدلنا ہے نا آپ میں بدل گا بھی کیوں کا بدل کیوں بدلنا ہے پر بتنگے سیم سیما محمد ردادی تعلیمات موجود نے اللہ میں جانا تھے ماسمان میں دشمن احمد بے شدت کیجئے ارے ملے سے کیا مروت کی ذکر ان کا چھیلے ہر بات میں شیرنا شیتا کا عادت کیجئے <تصفح> <تصفح> محب... شیتان ہو بے, بے دینا دا احترام ہوے جب یہ جا کے تے پتھر مارتا ہے شیطان ہس کے آدھے ترے فل پورے تسی مشرب ہے تافر نو بھی کافر نہیں آخ دینا تو ہر کسی بڑھا کے اتحاد کی کھڑے تین پہاڑ بھی چپ کے مارے میں سمجھا گا بولی پہ بج رہی فرمائی ہاں جہا گیرا دل ہے مومن کا ایک قسم خدا کی کنکری رکھ کے جدو ایٹ رہا ہے نا شان چی کٹا چڑ دسل چنکری سمجھ نہیں لگی قسم خدا کئی بریا اتفاق رکھا شیتان کا بیلی نو لکھ پتر مارے دکھ لگتا نہیں میرے دکھ لگے میں بیٹھوں کی مینو پتھر مارنا من جی منہ منو حضرت فاروق تیا مر گیا منہ منوت والا کھف نہ کافر نال گر برائی نال گر بریات رکھا خدا دران شریقا قرآن تھرما جگہ جگہ سے قرآن کافرانتی رستا مناسک بےزتی رستا مولا تالا کا قرآن فاسکا فاجر کی بےزتی رسب ہے اس چکر تھوا دک بہادر وکر مال قوم وال موضوع عدا یہ گلکر ذکر نہ آ گیا علہدہ موضوع ہے کیا ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے علیہ ایک موضوع ہے جس نے میں سابت کیا کہ اکیلہ ہے اسلام دا انکار ہے قرآن دا انکار ہے نبیا کی کیرتی پریا جو ہر نبی غیرت کا کافی سرب دکھا دیا ہے نہیں قرآن جگہ جگہ ترما ہے کافر چوپاؤں کی طرح ہیں ہیں آدھا اس طرح میں یا بیچ دتی ہے کافر نہیں بےجتی کا سبق قرآن ہے یا نہیں اچھا ہوں اے تے انج دا تے دے دا دی تحزیب کا اتحاد مزہ ہے کرو مزہ ویکو ہوا ہوا سنوکھنا دو ہوالے ویک لوگ رسالے والا اخبار تیسرا میں گیا ضلع میں گیا ضلع بہادر شاہ جلفے اتے جناب جی نہ کپڑے لگے کھڑے جگہ جگہ سے رائے حسن نواز خان خرل ضلع ناظم سایو وال حکومت کی طرفوں اجلاس کرا سید صفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات یہ بھی سر سید دے اے مہمان خصوصی ہاں میں رہے یار تو سید دا احترام نہیں کرنا میں آخر جی سید ہوں نے دو قسم دے ایک سید آل رسول دوجا نری برادری والا برادری والے خالی سید دا احترام نہیں جیڑا آل رسول ہوا احترام ہے لگا کہ سد وہ کہیں مرتد ہو جائے بئیمان ہو جاوے سر سیدو کا سید کافر ہو سیدے سیدے لیکن آل رسول اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ کافر ہونے بندہ حضور دی امت دین رل دا کا دا کیون رہے گا سر سید کے ساتھ کا سید برادری والا ایسے سید کو کافر سمجھنا سنی کی پہچان ہے پتا والد انتی صفحہ نمبر چھ سو پندرہ سمانے اہل سنت نے سنیا دیا بھی نشانیاں ہندوستان کا سنیا دیا دفیا جمے سے پورا موضوع آیا باہر پہ سنیوں کی پیچ نشانی آلہ حضرت امام اہل سنت کی زبانی ہاں جی بڑے کے پکے جانے آسا اللہ کے فضل ہمارے امام اہل سنت نے وی نشانیاں سنیاں دیاں لکھیاں جنہیں جو پہلی نشانی لکھی کھڑی ہے سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متدعین اس کے متدعین سب کچھ ہیں اور اس کے متدعین وہ ہیں جو اس کے نظریات رکھنے والے ہیں سکولی جو کہتے ہیں تہذیب انگریزوں نے سکھائی جو کہتے ہیں پردہ نہیں کرانا چاہیے اس سے ترقی نہیں ہو سکتی ہاں ہاں ہاں ہاں کہ بلا یہ ہوتی سو جن سے گیڑ آ کر بھائی یہ جو سیاست ہے یہ علیحدہ ہے اور دین علیحدہ ہے بھائی دین کا سیاست ہے کیا تعلق ہے سمجھ لو یہ سر سمر کی نسل ہے کتا جو سیاست دین کو علیحدہ سمجھو وہ کتا سر سور کی نسل ہوتا یہ ہے کہ دین بھائی دین سے سیاست جدا نہیں ہمارا دین ہی حکومت کرنا چاہتا ہے اور حکومت کا گر سکھاتا ہے دین اسلام کو علاوہ کسے اور ہاں کا حق ہے ہی نہیں کہ حکومت کرے سجا کلنڈر اقبال فرما ہر سید کی کبو ازت سا قلندر اقبال فرما یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اسمبلی اسلام صحابہ قیام دی اسمبلی ہے سی اسمبلی آئین بن دی اسلام سڈا دین ہے آئن نہیں آئن بنانے والے کافی ہوتے ہیں دین کو ماننا پڑتا ہے بنانا نہیں پڑتا دین کو, کو ماننا پڑتا ہے بنایا نہیں جاتا بنانے اسمبلی ساری مرتب سارا کیا فرمانتی مسٹر جنک آدھا کے سارا مرتب اسمبلی میں یہ کون بیٹھے ہیں سور کے بچے جو کہے جو کہے کہ نسبا بل بنا لو حلال کو حرام کر لو اور حرام کو حلال کر لو ارے ہمارے نبی کے بنائے ہوئے قانون کو تو سوا لاکھ نبی چیلنج نہیں کر سکتے اور یہ چھپن ستاون سال سے یہ کون سے کتے کے بچے بیٹھے ہوئے اسمبلی پلان سے بولو اسمبلی پلان اسمبلی بنا اسمبلی بنا ووٹ دن والے باب بہت جی جی ہیں چا کر نہیں کرو گے بےمان مرو گے جنا جہاں بےمان مرنگے ٹھیک ہے میں جا میں ساری رات بیٹھے رہے میں جب تین سدا کہ نا ادو سنائیے میں جا سرو سنو حضرت چاندی سال سنو حضرت سال اتنے ووٹ دے بیٹے نے تو چیشتی موڑ آ تو پتا متا میں لکھتا پڑے واپس لینا میں اس دن جمایا ہی نہیں پتا نہیں پچھلی معافی تو توبہ کرو ووٹ دین ووٹ لے مریدوں کو تو ہیں مری دو کت حقدے ہیں مری دو کت حقداد گارا لے ملا تو بری لگتی ہے کمال کرو کرو پیڑ لگے بہ جانے پانی پی مر गल मेरी अखीर न पूछी सुन लो सुनो भाइयो बै जाओ यार बै जाओ आप सारी साफ छोड़ो बैलो कुछ बैजाई चुनने के आप बैठिए बैलो چلو بس بھائی گا سو نہیں سب کچھ بہجو ہاں جی ابھی امرے گھن لو تو تو فیصلہ لو کسور خطرے پائے ہو چپ کرو چپ ایک منٹ ہوں چپ کر میں گل آخری کر کے تو چھوڑنا پھر گلا ہویا ہے دس فروری یار ہوں ایک دجے نا ہونا چپ کرو تی کھلوتر دس فروری بروز ہفتہ دو وجے دن پنجابی پروگرام ہویا ہے غیر مقلدہ دی طرفوں شریق ہوا زیا شاہ بخاری بریلویاں کی طرفوں شریق ہوا ہے ولایت اقبال مفتی مور بشیر صحیح والا سیوال دی مسجد دا ہونے کا پتی پیر ابراہیم سالویے بھی سیالوی بریلیا ڈاکٹر مائکل چوڑیاں کی طرف اور نائلہ جے جی دیال کھتری کی دی طرفوں رن یہ سارے اتے شریق ہوئے چپ ہے ادھر ویکو لکھیا کی سی کپڑے تے کپڑے تے کی لکھیا سی سانجھانقدی سانجھ پاکستان. سانج پاکستان کیا مطلب کہ ہندو سکھاں یہودیاں عیسائی شیا وادیاں تے سنیاں سب دا عقیدہ سانج ہے جا کے پوچھ ہوں ایمانسو حکومت کرا مر مذہب فرقے دے ہندو تک چوڑیا تک شریق ہوقی کافر سانچے بناو والے کافر ہوں یا مسلمان میں انہوں کافر چاہ آخان جو اکبر آبادی بھی بول گیا جو سکول یہ سکھا دیتے ہیں جو مذہب سانجے اتحاد ساروں کا سکھا دے دے اے ہوئی لا ہوئی کفرے اکبر حسین آلہ بادی سو سال پہنچ گئے سکلیا تسلیم کیتا چشتی حق دا نعرہ مار کے تے اعلان کی تا کہ مسلمانہ دے عقیدنوں کافرا نار کسے بد مدھب نار خاندھا کرنا را گمراہ بغدین شیطان اور کافرہ ہے مسلمانہ دے عقیدن حق کے باقی سب جھوٹ سے بک باق بک کے میں جی جی چھوڑو جنہیں چر میں جینا مار نہیں سکتا کوئی جن میں یہ چاہ میں دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھو ہاں جہ حقے دینا بدول گفر یا حق نو بیان کر یا حق نا حق نو مان. چوتھا نہ بنی نہیں تو برباد ہو جائے جے نہ کوئی سنے نہ کوئی بیان کرے نہ سنے تے نہ منے او تھڈو مرتد بن مرتا میں شابش دینا کہ میں پورے ملک روزانہ جدو تقریر کرنا تے قسم خدا دی ایویں اوے تے ایویں دنیا پیروں تے کلو کے تے نوجوان منڈیاں تک بھی سنتے تے سن کے آدھے نے یار اتنا چاہے ہاں تینوں ساری زندگی رب لاوے یار دسو ایمان نال میں کوٹیاں جوڑا تو مینو اللہ تعالی گلا بھی بڑا دا سوری بڑی دھی ہاں میں تقریر کرن دے میں کچے گارے مکان بنا دی لوڑ کہڑی میں جدو سنگی مینو مل آدے نے تو میں اتنے پیا ہونا سات سفے ٹھے کمرے پیا ہونا ترکی کمرے جنسپائری میرے سدھے پورے نہیں جہاں ہے آتا سن کے آتا ونتا ہی نہیں چیشتی نہ ہی کوئی بار کے پوچھتے ہیں چشتی صاحب نے ملنا میں تصویر کیوں اس واسطے جدوں دین کی غیرت کرو نا آ, پیسہ عام نہیں عام نہیں پیسہ بزرگ لوگ فرما نے اکاں گلاب نگر دن پھل گلاب نظر دن اجکل دے پانی شراب نظر دن جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب لگ دن. دے پھل گلاب نظر دن دے پانی شراب نظر دن جدہ پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب نظر نگر دیکھی گل ہے بندہ چلا ہو جائے پیسہ آ جا بےان بڑے ہونے ایمان دسو میرے کو ایجنسیا بڑے آتے ہیں آتے نے کروڑوں روپئے لے کمپیوٹر لدرسہ بند چا کیا میں اترنا پیسوں دے اوتے میں ایمان دے کے پیسہ لوا میرے کوجنسی کا بندہ ڈر ٹرایا آخر لگا شناختی کارڈ دے تمہیں لندن کھلنا جپان تکریر ہاں جی صاحب مدینہ مدینہ فرما اساں مدینہ سبحان اللہ لیکن میں مجبوری میں اس واسطے نہیں جانا کہ فوٹو لوانی پہ میں حضور دی شریعت دے خلاف کر کے کی نہ وکھاوا جا کے اور سنو پھر حرام دیا لناب فیسا اپنی رشوت ڈیڑھ لاکھ سوا لاکھ روپیہ بنتا ہے ورنہ جے خالی کرایہ کی گل ہونا پیسہ تو نہیں بن سکتا کہ دونوں حکومتوں رجاونا پہ ہاں او پھر ایک برائی تم انداد دے او وکری فیر اتنے بہابیت دا قانون ہوے یہودیت کا اتر رسول کریم دا قانون نالی چو قران کا قانون نالی چاہیے تو یہودی چڑیا پھر ہو جگہ جگہ سے مدرفے مدرفیات بھی شریعت اسلام پڑھاو کی اجازت نہ ہونے سال کدوا جا کے میں منت سکھی مولا حج اسلے کرتا جس کی پوری دنیا بالخصوص مکہ مدینہ کوئی پلیت نہ ہوئے محبوب کا سچا قانون تیرے حمید کے گلام جے ٹھاٹ نہ جا گے تو حج بھی کرے ہاں ہلے یہ جہج جہن نے تعالی معافی منگ کے میں یہ جہج ہلے نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں کدوں دے حج بھی کر لے سنگیو میں پوری گلا سنا سکیا شوگر دا مریض ہوں میں چار شیر پانچ سات پڑھے نئے ہالے کی دے سن پے گل اتو تک پہنچ گئی اتو تک پہنچ گئی تو میں سارا ہالے نہیں تو میرے خیال دے انہ ایک دعا کرو سدکا مدینے کے تاجدار کا دا اللہ تعالی سانو مسلمانوں اپنے دین دی پچھان دی توفیق بخش دی دین دی پچھا دے جاتا آخر دعونا الحمد للہ ہے بلالمی ہوں میں ادھر میں شگر د مری میں باہر پیشاب کرنا پیشاب بہت تنگ کی بیٹھا بیٹھو جناب پیٹو رام ٹھیک ہے منہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں صرف چند سوال کرا نہیں کرانگا مفتی صاحب میں متعلق ہی گل کروں گا پہلے باقی جو ہے گل کرے تھی تمہید دے اندر کیا کہ مولانا حضرت علامہ مولانا شیر بے شاہ سنت مولانا نیت اللہ صاحب سانگلا ہل رحمت اللہ علیہ لائی خموش سرا گل سنو تو سمجھو نہیں میرے تارف میرا نام محمد حامد زیا ہے محمد حامد زیا جی ہاں کتوں میں ہواہور دا دربار کو آیا اچھا والد کا کی نام ہے محمد زیا پادری صاحب ابھی بھی عدد کر رہے ابھی بھی ادب سے کر رہے ہیں کرانے بالکل ٹھیک ہے جابایا گیا سنت مناظر اطرام حضرت علامہ مولانا محمد انیت اللہ کادری رزوی رحمت اللہ اور سنت گالیاں دا استعمال کرتے <تصفح> میرا پہلا سوال مفتی صاحب ہے مفتی صاحب نے اپنے آپ دے نقشے قدم اور ڈگر چلن دن دیا جس کہ میں بھی اسی طرح اگر گالا سنیا میری تنقید برداشت ہوتی مفتی صاحب مولانا نیت اللہ صاحب رحمت اللہ اکرم رضوی شہید رحمت اللہ یہ علیہ نے کسی اہل سنت ول جماعت کے اللہ نال کھیل جتنیاں بھی گالاں کھڑی عقیدہ افیزات جو بندی اس نے فرمایا الیکشن لڑنا سوال تو سب سن لیا یہ سارے خدا رسول منع آئے کر کے جا جا بس جو کھڑوتے نے پہلی گل کہ حامد جا نے میرے میرے حضرت نے سوال کہ مولانا رضوی شہید ہو. کیا گالا دا مطلب دا دا دا نو تسلیم پھر میرے سوال ہے کہ میں دلیل کیوں پیش کیتی دلیل دی دو ترزامی ایک ہوندی تاکی ہون تحقیقی میں پہلو دلیل دتی ہے الزامی منہ توڑے انہوں کا میرے سوال کرتے نیا مسئلہ میں پیچھے نہیں چلتا میں قرآن حدیث پہ چل سکو حوالے سنو حی چپ نہ کراؤ مہربانی چپ نہ کراؤ چیز آؤ سی میرے پرا نستے پڑھو کتاب افسوس ہے جس بندے نام سیدھا نہیں آتا وہ مناور تنقید نہیں کر سکتا کسی بندے میں نا نہیں سو بس چمی اپنے اس بات جوگا نہیں تلک نہیں کوئی تلک نہیں سولی بول چوکر چوک کر میں منازرا کر کے اپنی توہین کرانا Le about my one انگریز